اگر وہ نکالی گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکل گئے اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے پھر مدد نہ پائیں گے